تو اے محبوب اگر وہ تمہاری تقزیب کرتے ہیں تو تم سے اگلے رسولوں کی بھی تقزیب کی گئی ہے جو صاف نشانیاں اور صحیفے اور چمکتی کتاب لے کر آئے تھے